تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول ناؤ اور میں ناؤ جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وہی ہوتی ہے اور میں ناؤ مگر صاف ڈر سننی والا